اکھا ادھر اس میں تین سوٹ <تصفح> <ایشترا تاریخ> جو ہے نا بعد میں بولے کہ آپ نے اچھا کیا میں نے کہا پہلے کیوں نہیں بولے یہ ناممکن ہے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 یہ ہے کہ ایسے فرزیخ, اور خیالات کے پیچھے مسلمانوں کی تکفیر اور شرکت کرتے جانے ساتھی لیا اچھا مرکز کہڑا